سیدی حسن محبی و محبوبی مرشدی و وولا یار مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محبت اختر صاحبانے کے شاعر آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں منا آپ چارے ہمیں یہ کروں آپ کا آپ چار ہمیں یہ کروں آپ کا ن تو پار بلیائی ورنہ جانے کے تو پار نہیں نیا آپ ہمیں یہ کرم کا آپ کا نام چاہنے کے تو قابل نہیں ننی بھائی پرنام تو جہاں کا مزہ اس کو ہاں نہیں آ جو دل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 غم غم نہیں اس کا دل دل نہیں غم غم نہیں کا دل دل نہیں آپ کو تو جہاں کا مزہ اس کو حاصل نہیں آ یعنی دوستوں جو دنیا میں رہ کر دنیا پہ مرا وہ اللہ بڑے خسارے میں ہے دنیا پہ مٹی بےفانی چیز پہ مرنا بہت بڑا خسارہ ہے بہت ہمت ہے بڑی بے وقوفی ہے مرنا ہی ہے فدا ہونا ہی ہے اللہ پر فدا ہو جاؤ وہ اللہ باقی ہو جاؤ حضرت نے فرمایا کہ جو اللہ پر فرتا ہے وہ باقی ہو جاتا ہے اور اس کو دونوں جہان کا مزہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی دنیا بھی جنت بنا دیتے ہیں میرے مرشد حضرت مولانا شاہ شاہین صاحب خود پہ جمع فرما رہے تھے ابھی حال کے بیان میں کہ خود قسم کھا کر فرما رہے تھے خدا کی قسم خدا کی قسم دنیا ہی اللہ تعالی جنت بنا دیتے ہیں ممکن نہیں ہے کہ جو جو بندہ اللہ کو راضی رکھے وہ دنیا میں پریشان اور اللہ تعالیٰ ضرور بے ضرور اس کو بال زندگی عطا فرماتے ہیں دو جہاں کا مداح اس کو دل نہیں آم جو آل دے ہم کہاں نہیں سوبتے اہل دل جس نے پینتے اہل دل جس نے پین اس کا غم غم نہیں اس کا دل دل نہیں دیکھو حضرت والا شاہ فرماتے رحمد اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو وہی دل تو جانور کے سینے میں بھی ہے کتے کے سینے میں بھی دل بنایا اللہ نے گدے کے سینے میں بھی بنایا ہے, بلی کے سینے میں بھی ہر جانور کے, کے اندر دل ہے لیکن اہل دل کو اہل دل کیوں کہ بلی کتے کو کیوں نہیں کہتے تھے. اس لیے کہ یہ شرف اللہ تعالیٰ نے انسان ہی کو عطا فرمایا ہے کیا شرف کے اپنی محبت کے کی دولت کو اللہ تعالیٰ نے اس کے قلب کو اپنا مسکم بتایا ہے اللہ نے اپنی محبت کا اور اپنی معرفت کا مسکن انسان کے قلب کو بنایا ہے کیا یعنی شرف اللہ تعالی نے اس کو عطا فرمایا ہے فرمایا کہ اہل دل کو اہل دل اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اپنا دل اللہ ہی پر فدا کرے دل دینے والے پر اپنا دل فدا کرے یہ ایسے باوفا ہیں کہ ایسے باوفا ہیں اور ایسے باغیرت ہیں ایک غیرت لوگ ہوتے ہیں جو دنیا پہ مرتے ہیں ایک باغیرت ہوتے ہیں جن کو غیرت آتی ہے دوسروں کے مرض کی نعمتیں روزی اللہ کی کھاتے ہیں جس اللہ کی کھاتے ہیں نعمتیں اللہ کی کھاتے ہیں اور ہم نفس و شیطان کے ہوئے نفس و شیطان کی کھاتے ہیں وہ تو یہ غیرت ہیں اور ایک باغیرت ہے کہ ان کو غیرت آتی ہے کہ ہم سارے روزی اور ساری نعمتیں اللہ کی استعمال کر رہے ہیں اور دل کسی اور کو غلامی کی جس نے دی انصاف سے فیصلہ کروں کہ جو روزی ہم کو دیتا ہے جو زندگی ہم کو دیتا ہے ساری نعمتیں اللہ کی دیگی ہے کوئی چیز ہے ہماری ہم جو اللہ سے مانگتے ہیں ہم تو ہے ہی بھکاری ہے بنیادی بھکاری ہر چیز ہمارے پاس اللہ کی بھیک ہے یہ سر بھی اللہ کی بھیک آنکھیں بھی اللہ کی بھیک کان بھی اللہ کی بھیک زبان بھی اللہ کی بھیک دل بھی اللہ کی بھیک سارے جسم ہمارے اللہ کی بھیک اولاد ہماری بھی اللہ کی بھیک اور دولت ہماری اللہ کی بنگلہ موٹر سائیکل سائیکل ہی نہ ہو سبھی کچھ اللہ کی بھیک ہے بتاؤ ہمارا اپنا کیا ہے تو جس جس نے یہ سب نعمتیں دی آپ بتاؤ کہ اب کیا کہتا ہے کہ اسی پر فطا ہوا جائے یا نمس ال شیطان جو, جو خود اللہ کے محتاج بھی ہیں اور اللہ و رسول کے دشمن ہیں بتائیے ہی جناب ہاں اس لیے ازد نے بھرنا کہ صحبت اہل دل جس نے پائی نہ ہو جس نے صحبت اہل دل کی پائی ہوگی کیونکہ ان میں یہ خاصیت ہے کے دل دینے والے پر اپنا دل فدا کرتے ہیں تو ان کی جو صحبت اٹھائے گا اس میں بھی یہی خاصیت پیدا ہو جائے گی کہ دل دل دینے والے پر اپنا دل فدا کریں گے اور دوسروں کو اپنا دل دینے کی حمافت سے بار آ جائے گی صحبت دل جس نے نہ ہو سوبتے این دل جس نے نہ ہو اس کا غم غم نہیں اس کا دل دل نہیں یعنی اس کا دل دل دل کہلانے کے قابل نہیں ہے کیونکہ دل غیروں کو دیا ہے دل تو وہ ہے جو دل دینے والے پر چکا ہو جن جگہ آپ کا ملتا نہ ہو جس جگہ آپ کا اردو ملتا نو او کہ من وہ میری من دل نہیں ہو کے بھی من دل او کے بھی وہ میری من دل نہیں جس جگہ آپ کا پور مل تان ہو جل جگا پوتا پور بل تان ہو ہو ہو کہ من جرمی ہو میری من نہیں جہاں کا تھا اس کو ہاسل نہیں آ جو ملتے ہم کہاں مل نہیں میرے خطوط سے لگا تو اپنا دل میرے پگاتے جو اپنا دل تیری علفت کے غم کا وہ وام نہیں تیری اول کے غم کا وہ وام نہیں ابھی ہم نے ساری اللہ تعالی کی کمان کی کمان نا فرمانی ہے یعنی غیر حق یہ بھی ہے کہ کسی حسین شکل کے دل لگا بیٹھے اور اپنے دل کو برباد کر لیا اور غیر حق یہ بھی ہے کہ معاشرے کی برائیوں میں ساتھ ساتھ چلنا معاشرے کی برائیوں میں رسومات میں غیر شرعی تقریبات میں یہ سب کی سب دل انجام تو سوچے آدمی کس کا انجام کیا ہوگا ابھی تو ہم دنیا والوں کو راضی کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ صاحب ہم کیا کریں زمانہ اس طرف جا رہا ہے اور کیا کریں کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے تو لوگوں کی ناراضگی کرنے والے کا انجام کیا حضرت عائشہ صدیتہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دی ہیں کہ جو شخص اللہ کو راضی رکھنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو اس کی خدمت کے لیے لگا دیتے ہیں اور جو اللہ کو ناراض کرتا ہے مخلوق کو خوش کرنے کے لیے تو ساری مخلوق کا وہ خود محتاج ہو جاتا ہے اور ساری مخلوق میں لوگ ربی ہو جاتے ہے کیونکہ جو متقی ہوتا ہے اللہ اس کو عزت سے رکھتے ہیں اور جو تقوی اختیار نہیں کرتا تو وہ لازمی ہے اس کے بعد جو تقوی اختیار نہیں کرے گا اس کے مقدر میں ذلت رسوائی پریشانی بے چینی اور ہر طرح کی جو ہے وہ پریشانی اور بے چینی اور ناخوشی اس کا مقدر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے جو شخص نیک عمل کرے گا ایمان والا نیک عمل کرے گا عامل صالح مرد ہو یا عورت اکثر مخاطب بیانات میں تقریروں میں مرد حضرات ہوتے ہیں لیکن مراد کیا ہوتی ہے جیسے پرانے پاک میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر مردوں کو مخاطب فرمایا ہے کہیں کہیں عورتوں کو الگ سے بے اہتمام جیسے نظر کی حفاظت اتنا بڑا عمل تھا اتنا اہم عمل تھا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ سے عورتوں کو مخاطب بھی فرمایا ہے لیکن زیادہ تر اس لیے کہ اگر مرض صحیح ہو تو پھر گھر کا نظام بھی صحیح چلے گا تو اس لیے جو یہ غیر حق جو ہے جو ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیے ہوئے ہیں اب اگر دنیا سے جب جائے گا تو یہ لوگ آپ کو وہاں ملیں گے آخر کیا یہ آپ کی کسی کام آئیں گے ہمارے کیا ہم ان سے کوئی نیکی لے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تو بتا دیا یوم یفر علم و وہ ابھی بکی بدی جن لوگوں کے لیے ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں یہ تو ہم سے بھاگیں گے اللہ تعالیٰ اعلان فرمائے یہ تو ہم سے بھاگیں گے با بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا ماں بھی بیٹے کو نہیں پہچانے گی بھاگے گی کہ تم کو یہ وہ وقت آنے والا ہے تو یہ سارے کسائی سب بے وفا ثابت ہوں گے اور صرف اور صرف اللہ تعالیٰ با وفا ہے ہر وقت دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ساتھ ہیں خبر میں بھی اللہ تعالیٰ ساتھ ہوں گے اور حشر میں بھی اللہ تعالیٰ ساتھ ہوں گے تو کیوں نہ ہم با وفا پر فدا ہو جائیں اور دوسرے مصر میں حضرت نے فرمایا کہ وہ شخص جو غیر حق سے دل لگاتا ہے یعنی اللہ کو ناراض کرتا ہے مخلوق کو خوش کرنے کے لیے وہ اللہ کی محبت کا حامل نہیں ہے اور اللہ کی محبت کے لہر بھی نہیں ہے کیونکہ یہ جہاں میٹھا میٹھا مال ہوتا ہے ذکر و عبادات اور عبادت نوافل اور تلاوت اور عمرے سارے کر رہا ہے لیکن جہاں گناہ سے بچنے کا موقع آیا یہ وہاں فیل ہو جاتا ہے وہاں یہ نفس و شیتان کا بن جاتا ہے تو معلوم ہوا کہ اس کی محبت اس کا عشق سچا نہیں ہے بلکہ جھوٹا عشق ہے شیطان اس کو توتے میں رکھے ہوئے ایسے آدمی کا قل اس قابل نہیں ہوتا جو آدمی اپنے دل کو توڑتا ہے اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے اسی دل کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا خزانہ رکھتے ہیں غیر حق سے لگا سان جو اپنا دل غیر حق سے لگا جو اپنا دل تیری ہو کے بم کا احا تیری الق کے غم کا وہ نہیں دو جہاں کا مزہ اس کو حاصل نہیں آم کہاں نہیں آپ کا ہوں میں بس اور کسی کا نہیں آپ کا بس اور کسی کا نہیں کوئی لہ نہیں کوئی مڑ نہیں کوئی لا نہیں کوئی محل نہیں آپ کا نہیں آپ کا یہ بتا رہا تھا کہ عورتوں کو کم مخاطب کیا گیا لیکن دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہاں اچھا فرما دیا کہ عورتیں مردوں سے بھی آگے بڑھ سکتی اور یہ نہیں کہ یہ ملوات مضامین صرف مردوں کے لیے ہیں بلکہ خواتین کے لیے ہی ہے یہاں اشارت من من ذکر ان کی یہاں شاید فرما دیا ان کا کون سا ایک بات ہے مرد ہو یا عورت ہو جو ہی چاہے اللہ کے راستے میں ترقی کرے اور چاہے کیا یہ تو حضرت نے فرمایا کمپلسری مضمون ہے تقواہ پر جین ہے مرد ہو یا عورت ہو سفر پر جین یہ نہیں کہ صرف مردوں پر یا معاشرے کے چند افراد مولوی بن گئے یا علم دین حاصل کر لیا اور تقریر و بیان کرنے لگ گئے اس کو کافی ہے ہر شخص کو تقوی حاصل کرنا فرض ہے اور اللہ کے راستے میں آگے بڑھنا پڑنا چاہیے بعض خواتین مردوں سے بھی آگے بڑھ گئی ہیں بعض مرد پیچھے ہیں پہنے بیٹھے حضرت نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ اللہ کے راستے میں ہمتیں مردانہ کی ضرورت ہے لیکن عورتیں یہ نہیں اس کا مطلب کہ عورتیں مرد بن جائیں بلکہ فرمایا تھا کہ ہمت بردانا چاہیے یعنی کہ ہمت چاہیے اللہ کے راستے میں اور ہمت اللہ نے دی ہے شیطان دھوکے میں رکھتا ہے کہ ہم میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم شرع پردہ کر لیں ہم فلاں کر شر لیں غیر شرع تقریبات کر بائک کریں اللہ کی ناراضگی کی جگہ ہم نہ چاہے لیکن ہمت تو اللہ نے دی ہے دیکھو دو بیماری ہوتی ہے کوئی کوئی بخار آ گیا اور شادی میں جانا تھا اور کہہ دیا بھائی کہ بخار آ گیا مجبوری ہے ایک بخار چڑھ گیا اب کیا کوئی جائے گا اور سب ان کو تسلیم کریں گے کہ ہاں بھائی آپ کی ماں سے کوئی بات نہیں کوئی ناراض نہیں ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہے ہیں اس کی پرواہ ہم کو نہیں اگر ہم کہہ دیں گے اس وقت ہماری ہمت نہیں بخار چڑھ جاتا ہے کیسے پھر آدمی کہہ دیتا ہے آپ مجبوری ہوتی ہے نہیں تو آدمی نہیں جاتا ایسے ہی اللہ،, اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا خوف اللہ کی عظمت اور اللہ کی محبت جس دل میں ہوگی وہ ساری مخلوق میں کسی کو بھی خاطر میں نہیں سارا جہاں ناراض ہو کروانا چاہیے پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے پہلے جانا سمجھو تو صحیح اللہ کی محبت دل میں تو لاؤ اللہ کی عظمت دل میں تو لاؤ اللہ کی معرفت تو حاصل کرو کہ اللہ تعالی بندوں سے اپنے کیسی محبت فرماتے ہیں جس دن محبت دل میں آ گئی اس دن کے ممکن نہیں ہے کہ بندہ ایک ذرہ برابر بھی اللہ کی نافرمانی کرے یا اللہ کی نافرمانی میں کسی کے ساتھ تعاون کرے. یہ سب قلت محبت کی وجہ سے ہوتا ہے محبت کی کمی سے نافرمانی اور گناہ کا سگور ہوتا ہے تو یہ بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیا کہ من عمل من دقرن او انسا مؤمن فلنو یہ آیت ثابت کر رہی ہے کہ مرد چاہے تو وہ آگے بڑھ سکتا ہے عورت چاہے تو وہ بھی آگے بڑھ سکتی ہے ولاقت کا درجہ اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے رکھا ہے آپ کا ہوں بس اور کسی کا نہیں آپ کا ہوں بس اور کسی کا نہیں کوئی لا نہیں کوئی بڑھ نہیں تو جہاں کا بزار تو نہیں آج جو دل کرے ہم کہیں آپ کہہ رہا ہے یہ افتل بابا کے تم کہہ رہا ہے یہ افتر بابا ست کا کوئی تو نہیں بہرے البا کے فکر بانی الحدان کہہ رہا ہے کہ اللہ کی محبت کا کو کوئی ساحل نہیں کوئی کنارہ نہیں جتنا چاہو آگے بڑھتے جاؤ بڑھتے جاؤ اللہ میں دور ہے اور جتنا آگے بڑھتا جاتا ہے اتنی کشنگی بڑھتی جاتی ہے یہ ام تر بہ دو مغل کہ بہ دو بل کہ سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے اور کر دیتا ہوں کہ اللہ کا راستہ جو ہے اللہ کو پانے کے لیے اللہ کے راستے میں چلنے کے لیے اصلاح اخلاق انتہائی ضروری سب سے اہم چیز ہے اور ان اصلاح اس اخلاق کو صحیح کرنے کی بنیاد ہے کہ سب سے بڑا دین میرے مرشد رحمۃ اللہ نے فرماتے تھے کہ سب سے بڑا دین یہ ہے کہ ہماری ذات سے کسی کسی انسان کو کسی انسان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے ان اخلاق کی جو کیا ہے بنیاد کیا ہے اس سے مقصد کیا ہے مقصد اس کا یہ ہے اور سب سے بڑا دین یہی ہے کہ ہماری ذات سے کسی انسان ایک حلیت پاک میں ہے المسلم المسلموں نا بلسا نہیں مسلمان کامل وہ ہے جس کے ہاتھ سے زبان سے کسی قول پھیل سے کسی طرز سے اس کو دوسرے مسلمان کو نقصان نہ پہنچے اور ایک حدیث ایک روایت میں ہے المز المسلموں منسل اناس ایک روایت یہی ہے المسلموں منسل اناس ملسانی کسی انسان کو اس میں تو مسلمان کا بگل ہے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے اور دوسری روایت میں ہے کہ کسی انسان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے جڑا برابر بھی تکلیف نہ پہنچے اب تمام بد جو ہیں ان سے لازمن جو ہے دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہے خود اپنے کو تکلیف پہنچی حضرت نے فرمایا میرے خرشید رحمت اللہ علیہ کیا, کیا بات کہ ہم بھی تو مومن ہیں ہم کو, خود کو تکلیف پہنچائیں یہ بھی منع ہے گاہی انسان کرے تو اپنی, اپنا دل بے چین ہوتا ہے پریشانی آتی ہے تکلیف پہنچتی ہے بدنیگاہی کرنے سے تو فرمایا کہ ہم بھی تو مومن ہیں اپنے آپ کو تکلیف پہنچانا بھی تو حرام ہے انسان کو تکلیف پہنچانا حرام ہے تو ہم خود بھی تو ہیں تو ہم بدنگاہی کریں کوئی بھی گناہ کریں گے خود کو تکلیف پہنچائیں گے تو خود کو تکلیف پہنچانا پہنچ سک جائے گی تو تمام اخلاق کی جڑ کیا ہے بنیاد کیا ہے کہ ہماری رات سے کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچے اور ان اخلاق کی پابندی سے اور ان بد اخلاقیوں سے بچنے سے دل کو ہے جیسے بدنگاہی ہے بدنگاہی نیچے بیٹھ جاؤ نیچے بیٹھ اوپرنا کرنا چاہوں گی بد اخلاقی سے بچنے سے بھی دل ڈوبتا ہے اور دل شکنی ہوتی ہے بد نگاہی سے بچیں گے دل ڈوبتا ہے اور اس پہ زبردست مجاہدہ آتا ہے دل کے اوپر اور شریف پتا کرنا ہو غیر شریف تقریبات سے بچنا ہو سب کاموں میں جو ہے دل پر مجاہدہ آتا ہے یہی ساری بد اخلاقی ہیں ہر گناہ بد اخلاقی ہے اور اس سے بڑی کیا بد اخلاقی ہوگی کہ اللہ کو بار کیا جائے بتائیے اگر کوئی اولاد باپ ماں باپ کو ناراض کر دی ہے کہتے نہیں کہ بڑا بڑا بد اخلاق آتی ہے یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے کیسے رویہ کرتا ہے کیسی نافرمانی کرتا ہے تو اتنے بڑی ذات کے ساتھ ہم نافرمانی کا معاملہ کریں تو اس سے بڑی بد اخلاقی کیا ہوگی تو تمام اخلاق کی جڑ اور جو ہے اللہ کو پانے کا راستہ اصل یہی ہے اصلی پیر بنی بھی یہی ہے کہ پیر کو اگر پکڑا ہے تو اپنے اخلاق کی اصلاح کرائی جائے اگر یہ یہ کام نہ کیا تو سمجھ لو کہ پی مریلی کا حق پتا نہیں کیا تو یہ اخلاق اپنے اپنے تمام جو میں نے بیان کیے میرے سالے میں ہیں ان کی اطلاع کرنا اور ان کے تجویزات کی اتباع کرنا جیسے کہ اچھے اخلاق اور برے اخلاق کل بتائے گئے تھے کہ اچھے اخلاق ہیں توبہ صبر شکر خوف امید دنیا سے بے رقطتی حیا خدا پر بھروسہ اللہ تعالیٰ کی محبت اللہ سے ملاقات کی طرف عبادت میں صرف اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی نیت یعنی اخلاص عبادت کو سنت کے مطابق ادا کرنا جس کو صرف کہتے ہیں یہ دھیان ہر روز رکھنا کہ ہر تعالیٰ ہم کو دیکھ رہے ہیں جس کو برآدہ کہتے ہیں ہر روز اپنے اعمال کا حساب خود کرنا کہ کیا کیا ہم سے نیک اعمال ہوئے اور کیا کیا برے اعمال ہوئے تبکر یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں غور کرنا اور معرفت و عظمت خدا تعالیٰ کی حاصل کرنا اور وفائے عہد یعنی وعدہ نبھانا توازو رحمت و حق افطالیہ کے فیصلوں پر یعنی قضاء الہی پر راضی رہنا توکل حلم تفویض تسلیم اور یقین یہ سارے کے سارے اچھے اخلاق ہیں یہ رسالہ جس کے پاس نہ ہو وہ لے لے تاکہ اس کا مطالعہ کرنے سے پھر معلوم ہوگا کہ ہمارے اندر کون کون سے افراد میں کمزوری ہے اس کی اطلاع اپنے شہر کو کریں اگر یہ کام نہ کیا تو مریدی محض رسنی ہے اور جس طرح دنیا کے پڑھائی کے لیے انسان کو ایک سلیبس دیا جاتا ہے کورس دیا جاتا ہے اس کی باقاعدہ مشق کی جاتی ہے پڑھا جاتا ہے ٹیوشنیں بھی کی جاتی ہیں ہزاروں روپے دے کر پھر اس کے بعد اس کا امتحان بھی ہوتا ہے اتنی مشقت اٹھاتے ہیں اور اللہ کے راستے کے لیے ایسے ہی بیٹھے رہتے ہیں تو یہ اللہ کا راستہ دینی ہوگا اس طرح دھوکا ہوتا رہے گا کہ ہم اللہ کے راستے میں چل رہے ہیں جب تک کہ اصلاح اخلاق نہ کیا جائے اور اپنے پیر کو کی اپنی اطلاع احوال نہ کی جائے اور اس سے جو ہے تجاویز نہ پوچھی جائیں اور اس پر عمل نہ کیا جائے شہد کے ہیں تین حق رق ان کو جات ابلاؤ ابتداؤ انقیاد کہ شہر کو اطلاعی کرو فرمائیں کہ شہر پر عالم و غیر تھوڑی ہوتا ہے کہ جو کٹ کر کے آپ کو بتا دے آپ ایسے کریں ایسے کریں جب تک احوال نہیں بتائیں گے اور کل بھی عرض کیا تھا کہ جو برے اخلاق ہیں اس کی مثال جیسے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو مرض بتانے کے لیے بخار بخار ہوتا ہے تو ساتھ میں یہ نہیں کہتے بس جا کے کہ بخار ہے ہم کو اور چپ ہو جاتے بلکہ یہ بھی بتاتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ اور ساری باتیں پوری کیریئر بیان کریں کہ ہمارا منہ بھی کڑوا ہو ہے ارے ڈاکٹر ہمیں قوض بھی ہے ارے فلاں ہاتھ میں بھی درد ہو رہا تھا اور سر میں تو اتنا شریک درد تھا اور ہاں ہم نے تو بدلا بھی ہے اور آنکھ سے کیچڑ بھی ساری بیماریاں اس کو تو ٹھنڈا پڑا ہوا ہے یہاں قلعہ نہیں ہو رہی تو یہ بات ہے پھر اللہ کا راستہ طے نہیں ہوتا شہد کا معاملہ ایسے ہی ہے تریف جیسا جیسے جیسے اس کو اختلاف کرے گا احوال کی ان اللہ تعالیٰ اس سے آہستہ آہستہ کر کے وہ بیماریوں سے نجات ملے گی جیسا کہ آگے یہ برے اخلاق جو بتائے گئے ارشاد شادی تکیم الحمدھانوی رہے فرمایا کہ اخلاق کی حقیقت یہ ہے کہ ہم سے کسی کو کسی قسم کی ایزا اور تکلیف ظاہری یا بادری سامنے یا پیٹ پیچھے نہ پہنچے اخلاق کی حقیقت یہ ہے اور فرمایا کہ اگر تقویٰ کے کسی درجے پر عمل سے کسی کی دلچسپی ہوتی ہو تو فتوا پر عمل کرنا چاہیے ایسے موقع پر تقوی کی حفاظت جائز نہیں مثلا اگر ہدیہ قبول کرنے میں اپنی ذلت ہو اور بھائی کی عزت ہو تو بھائی کی عزت کو اپنی عزت پر ترجیح دو اب کچھ برے اخلاق ہیں تک اپنے, اپنے آپ کو اچھا سمجھنا تک معنی دوسروں کو حقیق جاننا اور ہب بات کا انکار کرنا چگل خوری یعنی کسی کی شکایت لگانا کینا یعنی کسی سے دشمنی بخ عداوت دل میں رکھنا حسد کسی کی نعمت پر جگنا پھوڑنا غصہ بدخواہی بدخواہی میں کسی کا برا چاہنا بدگمانی اپنے دل میں دوسرے کے خلاف بدگمانی رکھنا کہ ہمارا اچھا نہیں چاہتے یا انہوں نے ہمارے ساتھ بہت سے لوگوں کو یہی بدگمانی ہو جاتی کہ انہوں نے ہمارے پر کوئی جادو کرا دی یہ سب بدگمانی حرام ہے دنیا دنیا کی محبت فضول اور خلاف شرع کلام کی حوثیت جھوٹ بخل یعنی کنجوسی اور ریا یعنی دکھلاوا اور اس میں ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے اضافہ فرمایا ہے شہوت بد اور عشق مجازی اور ارشاد فرمایا کہ عزم قصد عیدا کافی نہیں بلکہ قصد قطمی ایزا ضروری ہے یعنی یہ ارادہ ہر وقت رہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے جب تک یہ ارادہ رہے گا تب تو ٹھیک اور جب ارادہ ہی نہ ہوا کہ نہ تکلیف دینے کا ارادہ تھا نہ تکلیف نہ دینے کا ارادہ تھا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا تو تکلیف پہنچتی ہے ابھی اطلاع کی تاریخ اور ان کے حصول کا طریقہ توبہ اور اس کا طریقہ ہے حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰوں کا ارشاد ہے تو گناہ سے دل کا نازم اور شرمندہ ہو کر بیچین ہو جانا یہی توحبہ ہے مختصر یہ سمجھ لیجیے کہ جب کسی بڑے آدمی کا کچھ قصول ہو جاتا ہے تو کس طرح اسے معذرت کرتے ہیں ہاتھ جوڑتے ہیں پاؤں پکڑتے پا ہیں پاؤں پر ٹوپی ڈالتے ہیں خوشامد کے الفاظ کہتے ہیں رونے کا مو بناتے ہیں برآں اللہ تعالی کے سامنے جب توبہ کریں تو کم از کم ایسی حالت تو ضرور ہونی چاہیے ایسی توبہ حسب خدا خداوندی ضرور قبول ہوتی ہے توبہ کی توفیق کے لیے قرآن اور حدیث میں جو عذاب کے ذکر ہیں ان کو سوچا کریں اس سے دل گناہ سے بیزار ہوگا زبان سے توبہ کے ساتھ جو نماز غذا فضا ہوں اس کی قضاء علماء سے دریافت کر کے شروع کر دیں یعنی گزشتہ زندگی میں کوئی دکھ بیماری کی وجہ سے کسی ادھر کی وجہ سے نمازیں رہ گئی ہوں وہ نمازوں کو ادا کرنا ضروری ہے یہ توبہ سے معاف نہیں ہوگی گناہ تو معاف ہو جائے گا لیکن نمازیں ذمہ رہیں گی ایسے ہی روزے چھوٹ گئے ہوں کسی بھی وجہ سے جو فرض ہیں اس کے بعد جو ہے روزوں کی قدا اس کا احتیاط سے حساب لگا کر ایک ایک کر کے جیسے کی کسی کے زیادہ روزے رہ گئے ہوں یا زیادہ نمازیں رہ گئی ہوں تو اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے تھوڑی تھوڑی کر کے جیسے نماز رہ گئی ہو ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پچھلی دوہرا لے تو انشاءاللہ وہ تھوڑے دن کے اندر مکمل ہو جائیں گے اور فرائض کی اور واجبات کی قدا ہے سنتوں کی خزا بھی نہیں ہے صرف فرض پڑھ ہیں اور بھی ترجم واجب ہوتا ہے وہ پڑھ لیں اور اسی طرح روزہ اگر زیادہ ہو تو بھی گھبرانے کی بات نہیں ہے ہمت اور ارادے سے بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں تو اگر ہفتے میں دو دن روزہ رکھ لیں جمعرات کے دن اور پیر کے دن رکھ لیں تو ایک سال کے اندر کتنے روزے ہو جائیں گے سو سے زائد روزے ہو جائیں گے اس طرح سے روزے اخذا کر لیں کیونکہ یہ تو معاف نہیں ہوں گے بندوں کا حق یا وارثوں کا ترکہ نہ دیا تو ان کو ادا کریں اگر مجبور ہو یعنی ادائیگی کی استعداد نہ ہو تو معاف کرائے خوف اور اس کا طریقہ اگر معاذ رضی اللہ تعالیٰوں سے روایت ہے کہ ایمان والے کا دل بے خوف نہیں ہوتا اور اس کے خوف کو کسی طرح سکون نہیں ہوتا یعنی اس کو ہر وقت یہ خوف رہتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے اس معاملے میں اس کو سکون نہیں رہتا چین نہیں دیتا طریقہ خوف پیدا کرنے کا یہ ہے کہ ہر وقت خیال رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اعمال اور اقوال اور ظاہر اور باطن کے تمام بھیدوں کو جانتے ہیں اور مجھ سے قیامت کے لیے حساب لیں گے اللہ تعالیٰ سے امیدوار رحمت رہنا یہ سب اچھے اخلاق ہیں شروع میں اس کے بعد برے اخلاق بھی اس کے اندر حضرت نے بیان فرمایا جن کی اصلاح کی ضرورت ہے یعنی ان کی ان اخلاق کو پیدا کرنا یہ بھی ایک کام ہے اور دوسرا کام ہے کہ برے اخلاق سے صفائی کرنا بلکہ تو شروع میں حضرت نے سارے اچھے اطلاق رکھ دیے ہیں جن کا حصول کرنا چاہیے حاصل کرنا چاہیے ان کو اللہ تعالیٰ کا احشاد ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید وہ لوگ ہوتے ہیں جو کافی ہیں اس سے معلوم ہوا کہ رحمت کا امیدوار رہنا ایمان کا جز ہے طریقہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوب فرما برداری اور عبادت کرے اور نافرمانیوں سے خوب ہمت کر کے بچے اور یہ طباہی بات ہے کہ آدمی جس کی اطاعت کرتا ہے اس سے امیدیں رکھتا ہے اور جس کی نافرمانی کرتا ہے اس سے دل کو وحشت اور نا سی ہو جاتی ہے یہ ہے راز دیکھو اللہ کی فرما برداری کرنے سے اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے امید پیدا ہو جاتی ہے امید رکھنا اور جس کی نافرمانی کرتا ہے اس, کو، اس, کے، اس سے دل کو وحشت اور نا سی ہو جاتی ہے اور توبہ کرتے وقت امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی غیر محدود وجہ پر نظر رکھے اور یقین رکھے کہ میری توبہ ضرور قبول ہو جائے گی جب تھوڑی سی بارود سے پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں تو ہم تعالیٰ کی رحمت میں کتنی طاقت ہوگی جس سے کہ گناہوں کے پہاڑ کے پہاڑ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں مگر رحمت کے سہارے پر بے خوف ہو کر گناہوں کا آگی بن جانا سب دھوکا اور خطرناک ہے کیا مرہم کی جو جلنے میں سو فیصد مفید ہو اس کے سہارے پر کوئی آگ میں ہاتھ ڈالتا ہے یہ دھوکہ شیطان ڈال دیتا ہے کہ بہت سے لوگ کی زبان کو یہ سنا اللہ بڑا غفر بہین ہے تو اللہ تعالی نے بہت سی جگہ اپنے عذاب سے بھی تو ڈرائے ڈرنا بھی تو چاہیے یہ مقصد نہیں ہے بلکہ رحمت کا رحمت کا امیدوار اسی گروئی رہتا ہے جو اللہ کی عبادت اور خبر برداری کرتا ہے حیا اور اس کا طریقہ شرط بہت اچھی صفت ہے اگر مخلوق سے رو تو ایسی حرکت نہ کرے گا جس کو مخلوق نا پسند کرتی ہو اور اگر خالد سے حیا پیدا ہو جائے تو کاموں سے بچے گا جو خالد کے نزدیک ناپسندیدہ ہوں گے اس کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی وقت تنہائی کا مقرر کر کے بیٹھ جائے اور اپنی نافرمانیوں کو اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرے چند روز میں حیا میں آنے لگے گی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے شرم محسوس ہوگی تو سب تم اپنے خدا کے جاؤ یہ کیا آتا ہے مجھ کو انشا ادھر سے ایسے گناہ برہم ادھر سے وہ دم بدم ہے جب یہ شرم غالب ہوگی ہرگز نافرمانی نہیں ہو سکتی بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے بار بار یہی عرض کرتا ہوں کہ اس رابطے کا سب سے بڑا سب سے بڑی ضرورت اور سب سے بڑا حق یہی ہے کہ حضرت نے یہ سنایا کہ خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ تجھ کو مرشد لے چلے گا دوش پر یہ رو خیال خام ہے اور راہ پر تو بس بتلا دیتا ہے راہ راہ چلنا راہ رو کا کام ہے یہ راستہ جو ہے بھائی ابتدا اور اتباق کا ہے اگر یہ نہیں ہے تو محض رشمی ملی کی ہے اسے اللہ اللہ تک پہنچنا ممکن نہیں ہے جب تک کہ دل کو برے اخلاق سے پاک نہ کیا جائے دل کی صفائی نہ کی جائے الگیاز کیا تھا کہ برے برے اخلاق بویا کاٹے کی طرح کا خاردار پودا ہے اور اچھے اخلاق جو ہے وہ پھول ہیں جب یہ کاٹے دل سے نکل جائیں گے تو پھول ہی پھول نہ جائیں گے دل گلاب کا گلاب کے پھول کی طرح ہلکا رہے گا اور اس کے اندر اللہ کی محبت اور معرفت سے اس قدر خوشی اور اس قدر لطیف دن ہو جائے گا کہ پوچھے نہیں اسی کو بھگ کہ مانا کے مین گلشن جنت تو دور ہے عارف ہے دل میں خالص جنت اگرچہ مصائب رہیں اور حادثات بھی آتے رہیں لیکن دل اللہ تعالی کو پرسکون رکھتے ہیں زندگی بل قید پائی حضرت زندگی بل قید پائی گھر کے دل کو غم رہا ان کے غم کے فیض سے میں غم میں بھی بے غم رہا یہ عارضی جو حوادث ہوتے ہیں اللہ جانتے ہیں کہ سارے حالات یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور ان کو غم جو ہے وہ, وہ پریشان نہیں کرتا مشوش نہیں کرتا غم تو آتا ہے لیکن طبیعت میں ان کی سکون اور خوشی اور خاص قسم کا چین اور نور رہتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمایا ہم سب کو اپنے اخوال کی اصلاح کی درجہ بدرجہ توفیق دیں یہ نہیں کہ ایک دم سے سب کچھ ہو جائے گا ایک ایک کر کے اپنے امراض کو لکھے اور اس کی اصلاح کرائے جب اس کے اندر قوت پیدا ہو جائے مغلو ہو جائے وہ رضیلہ اخلاق رضیلا برا برا اخلاق اس کے بعد پھر دوسرے دوسرے مرض کی اطلاع کریں اور اس کا علاج کریں اس طرح کرتے کرتے ان شاء اللہ تعالیٰ کامیابی ان اللہ قدم چونتی ہے تھوڑی سی محنت اور مشقت کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ مل کی تحریر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ کچھ سنائیں گی کیا جاؤ سردار نے سلسان سڑک پر آنے والی گاڑی سے لفٹ مانگی گاڑی قریب آ کر رکی سردار بیٹھ گیا گاڑی آہستہ آہستہ چلتی رہی سردار یہ دیکھ کر دم ساتھ گیا کہ ڈرائیونگ سیٹ پر کوئی نہیں ہے گاڑی پیٹرول پمپ ने رکی ایک شخص نے ڈرائیونگ سیٹ پر लगा کھلا اور بیٹھنے لگا سردار بولا او نہ بیٹھی نہ بیٹھی اے ہے اس آدمی نے دو گھوسے مارے اور بولا کب بس دو کلو میٹر سے دکڑ رہ کر آ رہا ہوں <laughs> <laughs> بیٹ میں ڈاکہ ڈال تو ڈاکو نے ایک شخص سے کہا کیا تم نے مجھے ڈاکٹر گولی مار دیاکہ ڈالتے ہوئے دیکھا میں نے تو نہیں دیکھا وہ سامنے میری کھڑی ہے एक, ने, एक का ड्रामा बुरी तरह से फेज हो गया और रिपोर्टर ने उनसे कहा आपका स्टेज ड्रामा बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप हो गया आप क्या कहेंगे उन्होंने कहा मैं क्या करूँ सारी सीटों का रुख स्टेज की तरफ था लोग ड्रामा ना पसंद करने पे मजबूर थे उन्होंने कि मैं क्या कहा सारी सीटों का रुख स्टेज की तरफ था सब लोग ड्रामा ना पसंद करने पे मजबूत थे हाथी की काल में चूंटी ने कुछ कहा हाथी बेहोश हो गया हांती के कान में च्यूटी ने कुछ कहा हाथी बेहोश हो गया जब होश में आया तो दूसरे हाथी ने पूछा क्या हुआ हाथी बोला च्यूटी ने मेरे कान में कहा तुम दरिया पे पानी पीते हो हमारी औरतों की बेबर्दगी होती है समझ लो अच्छी तरह वरना हाथी हमारे यहाँ है वर हमारे यहाँ कॉल सेंटर पे फोन आई एक पेप्सी एक लार्ज पिजा और एक गार्लिक भिजवा दें, पूछा भाई किसके नाम पे भिजवाऊ बोला अल्लाह के नाम पे भिजवा दू <laughs> آپ کسی کے متعلق کافی دیر تک بات چیت کرتے رہیں اور پھر میں کہہ کہتے مطلب آپ پنجابی ہیں اگر آپ کسی کے متعلق کافی دیر بات کریں گفتگو کریں ارے بھائی ویسا ارے بھائی ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے نہیں اس کو یوں کرنا چاہیے اور پھر آخر میں بولے سالوں کی اس کا مطلب ہے کہ آپ پیور پنجابی ہیں <سلام> خود, بھی, خود بھی پنجابی پنجاب کے ہیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ and yeah.